پہلے سجدے, پہلے سجدے پہ روزِ ازل سے درود, درود یادگاری اگاری امت اگاری پہ لاکھوں سلا روزِ ازل کہتے میٹھے اسلائیں بھائیوں کہ آغاز ازل کہتے ہیں آغاز تخلیق کے کائنات سے بھی پہلے یادگاری یعنی یاد رکھنا سبحان اللہ نبی پاک علیہ سرت السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا ظاہری حیات طیبہ کا یہ پہلا سجدہ تھا مگر اس سجدے میں بھی گناہ گار امت کو یاد رکھا جبیل رضوی صاحب لکھتے ہیں نا رب حبلی, حبلی امتی, حبلی امتی کہتے دی دی ہوئے دی پیدا ہونا رب, رب حبلی حبل حبل حبل امتی حبل مطلب کہتے ہوتے ہوتے حبل پہلا ہوئے پیدا ہوئے حق, حق نے فرمایا سلام کہ بخشاسلات والسلام تو آکا علیہ سلاط والسلام تشریف لائے پہلا سجدہ کیا اس میں بھی امت کو یاد رکھا یادگاری یہ امت تھی اس سجدے پر بھی لاکھوں سلام اور ایسا سلام کہ روزے ازل سے درود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نبی پاک پر روزے ازل سے لے کر تا ابد درود نازل کرے درود نازل فرمائے رحمتوں کا نزول فرمائے جو ہم گناہ کو نہیں بھولے اور اگلے شعر میں آلہ حضرت لکھتے ہیں نا لکھتے ہیں بھائیوں بھائی کے بھائی لیے بھائی ترک پستان کریں دودھ در پیتوں در در کی نسبت سے لاکھوں سلام ترک پستہ یعنی پستہ کو چھوڑ دینا اور نسبت کہتے ہیں برابری کو آدھا آدھا کرنے کو نبی پاک علیہ جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تھے آپ کے اور بھی بچے تھے میرے آقا جب دودھ پیتے تو ایک طرف سے پیتے باقی دوسری طرف اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے وہاں بھی انصاف تھا وہاں بھی وہ نصفت تھی کہ باقی حصہ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ سرات وسلام حلیما سادیا ردی اللہ تعالیٰ کے یہاں گئے تو ان کے بچوں کا حق انہیں نہ ملا نبی پاک نے وہاں بھی ان کا خیال رکھا وہاں بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے حالانکہ وہ شیر خاری کی عمر تھی وہ تو دودھ پینے کی عمر تھی مگر یہ نبی پاک علیہ سرت والام کے بچپن کا عالم ہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھا کی سورج میں سلام تو کیا انداز بیا رقا علیہ کا ہے ذرا سنیے دونوں اشعار پہلے, پہلے سجزے پہ روزے, پہ روزے عزل عزل سے دروز, دروز, دروز یادگاری امت پہ لاکھوں سلا بھائیوں بھائی کے لیے ترکے پست کریں دودھ پیتوں کی نسف پہ, پہ, پہ لاہوں سلام سے دور سج دے پے روزے, روزے ازل سے دورو یادگاری پہ لا دیئے ترک پیستا کرے بھائیوں کے لیے ترک پیشتا کرے دودھ پی تو صرف سلام مصطفی جان رحمت ہے متلا گو سلام شمہ بز میں ہلا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبی پاکرات السلام کے مبارک بچپن کا تذکرہ ہے اللہ اللہ, اللہ بچپنے اللہ کی بھبن بھبن بھبن بھبن بھبن بھبن بھبن اس خدا بھاتی بھات بھات بھات بھات بھات پہ پہ سلام, سلام, سلام اللہ سلام اللہ سے مراد یعنی یہاں کیا بات ہے یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا پبن کہتے ہیں حسن و جمال کو فضل و کمال کو خدا بھاتی یعنی اللہ عز و کو بھی پسند آنے والی صورت سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا نبی پاک علیہ سلاۃسلام کے اس مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپن جو ہے نا اس کی رونقوں اور بہاروں پر میں قربان جاؤں اور رب العالمین کی بھی پسندیدہ صورت پر سبحان اللہ مصطفیٰ کی من موہنی صورت پر لاکھوں سلام ہو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دیہاتی شخص پیارے آکا علی والسلام کو دیکھتا تو دیکھ کر بے ساختہ کہ اٹھتا کہ یہ چہرہ انور کتنا پیارا ہے کتنے برکت والا یہ چہرہ ہے سبحان اللہ حضرت ابو رمسا التمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جب پہلی بار دیکھا تو میں یہ کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے اس طرح کی اور باتیں بھی روایاتوں میں ملتی ہیں کہ پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ حق پر رہنے والی شخصیت کا چہرہ ہے اس چہرہ کی کیا بات ہے اور بچپن میں ہی رونق اور رانائیوں کا عالم یہ تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی میں اور میرا پورا گھر نبی پاک کی بچپن کی اداؤں پر فدا ہو جاتے اور پیارے آقا کو جب واپسی کرنے کا وقت آیا تو سب کے دل جو ہے وہ آپ کی جدائی میں گویا تڑپنے لگے تو کیا وہ بچپن تھا کیا وہ ادایں تھیں جب ہی تو امام عشق محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. وہ اللہ. بچپنے, بچپنے, بچپنے کی فبن, فبن. فبن. فبن. اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام اچھا نبی ya... پاک کی بچپن میں جو عادتیں ہیں اس پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے اس پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے فضل پیدائشی پر ہمیشہ کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام, سلام, سلام یہاں فضل سے مراد پیچھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضیلت اور کمال عطا ہونا ہے کراہت سے مراد نفرت یا ناپسندیدگی ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے کہ جو پیدائش کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے مثلاً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو مکے بیٹھ کر و کے محل دکھائی دیے بتنے سے نور نکلا جس سے بہت بڑے دنیا کے حصے کا روشن ہو جانا میں رکھے ہوئے کا موں کے بل گر جانا ایوانِ کے جانا کنارے کو ٹوٹ کر گر پڑنا آتش آتیشہ ایران کا بجھ جانا کابے کا تین دن وجد میں آ کر جھومتے رہنا جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارک مبارکباد دینا آپ کا مختون مخہول اور مغصول پیدا ہونا اللہ اکبر رما بھی لگا ہوا ختنا شدہ بھی ہیں غسل کے ساتھ پاک کو صاف پیدا ہونا یہ بھی تو نبی پاک کی پیدائش کے وقت کا ایسا عجیب و غریب انداز ہے اللہ اکبر اعلادت آل فرماتے فضل پیدائشی پر پیدائش کے وقت ہی جو کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا اس پر بھی لاکھوں سلام ہو اور بچپن میں میرے آکا کھیلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے تو کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ان دونوں اشعار کو سنیے بچپن کی بھی بات ہے پیدائش کے وقت پر ہونے والے عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے امامش کو محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ و بچپنے کی پبن اس خدا بھاتی سورت پہ لاکھوں سلام فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود کھیلنے سے کرا سلام اللہ بچپنے کی اس سورت پہ صورت گھو سلام سلام فضل پیدائشی پر ہمیں شدر فضل پیدائشی پر ہمیں شدرو کھیلنے سے کرا ہتھو سلام پا جان سلام شمع میں سلام سبحان اللہ! آگے لکھتے ہیں آلہ حضرت بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تک ملاحت, بنابت ملاحت بنابت سلام اللہ, اللہ اکبر ادائیں بھی وہ ہیں جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے بناوٹ کہتے ہیں پیچھے اسلامی بھائیوں جس چیز میں تکلف کیا جائے یہ بے تکلف تھا نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں میں کوئی بناوٹ نہیں مارد اللہ میرے آقا کی جو ادا ہے وہ حقیقی ہے خود نبی پاک علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا کہ میں تکلف کو پسند نہیں کرتا اچھا بے تکلف ملاحت ملاحت کہتے خوبصورتی کو نمکینی کو پیارے آقا علیہ السلاط السلام اپنے حسن کے لیے اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ نہ کیا کرتے کوئی تکلف نہیں تھا آج کل لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے مگر نبی پاک کا جو حسن تھا وہ بے تکلف تھا سبحان اللہ اور اداؤں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے ان اداؤں پر بھی سلام اس حسن والی ملاحت پر بھی سلام سبحان اللہ اور اگلے شعر میں آلود اللہ لکھتے بھینی بھی مہک پر محکتی درود, باہ درود. درود. پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام نبی پاک وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے آقا عطر نہ لگائیں پھر بھی مہکے ہوئے بلکہ نبی پاک کے ایسے معجزات بھی ہیں کہ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا کسی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا وہ ساری زندگی مہکتا رہا تو نبی پاک کی مہک کا عالم کیا ہوگا اسی مہک کے بارے میں اعلی حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ ہیں بھٹکنے والے تو اس مہک پر بھی درود اور نفاست کیسی اللہ اکبر گویا نفاست یہ پاک کے قدموں پر قربان تفاست کہتے صفائی کو پاکیزگی کو طہارت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی نفاصت تھی کہ اللہ اکبر صفائی کا اس قدر خیال ہوا کرتا پیارے آقا علیہ الصلوۃ اس قدر اپنے آپ کو جس کو کہیں ویسے ہی پاکیزہ ہیں اعلی حضرت بلکے لکھتے ہیں نا مائل سے کس درجے سٹھرا ہے وہ پتلا نور, نور کا میل سے کس درجے, درجے سٹھرا ہے وہ پتلا نور, نور کا اے گلے میں آج تک کورا حی کرتا نور کا ان دونوں اشعار میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی پہلے لکھتے ہیں اللہ حضرت بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحط پہ لاکھوں سلام بھینی بھینی مہک محق پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام بی وٹ ادا پر ہزاروں دور بیٹ ادا پر ہزاروں دور کل ملا گھوسلا درو بھی مہک تی درو پیاری پیار کلا گلام مسپا جانے متلا گھسلام شمہ بز میں لاکھوں سلام